صورت العراف کا آغاز ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سور آراف کا نمبر 7 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے 7 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے اس میں 206 سو آیتیں اور 24 رکو ہیں یہ سرح مبارکہ مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کے نظول ہوا اس سر مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ بیان کیا گیا اور دیگر انبیاء علیہ سلاۃ والسلام کے قصے بیان کیے گئے اور ان کی قوم کی نافرمانی کا ذکر کیا گیا پھر کس طرح ان قوموں پر اللہ کے عذاب آئے اس کا ذکر اس سور مبارکہ میں موجود ہے اس سورج مبارکہ کا نزول کفار مکہ کے رد میں ہوا تو انہیں سمجھایا گیا اور رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے ایک مقررہ وقت تک اسے ڈھیل ہے پھر وہ ضرور بضرور موت سے ہمکنار ہوگی اور مرنے کے بعد جیسا انہوں نے برے کام کیے ہوں گے ویسی انہیں سزا ملے گی اس دنیا کی زندگی کی خاطر طویل ترین قبر و آخرت کو تباہ نہ کیا جائے اس سورہ مبارکہ کا نام صورت العراف ہے آراف ایک ایسی جگہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی اس سور مبارکہ میں اس جگہ کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سعت العراف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا الف لام سعود حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کتاب کا یہ کتاب قرآن پاک تمہاری طرف نازل کی گئی فلا یقن فی سودی کا خیر من بس تمہارے سینے میں اس کتاب کے متعلق کوئی تنگی باقی نہ رہے لن ابھی ہی تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا ڈر سناؤ ذکمین یہ کتاب مومنوں کے لیے نصیحت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوا عقید و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی فکر کرتے کہ ایک بہت بڑا یہ بوجھ ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے مجھے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس آیت کریمہ میں آپ کو تسلی دی گئی اور فرمایا کہ اس قرآن سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو یعنی آپ پریشان نہ ہو یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کے پیغام کو عام کریں گے اور اس کی ہی حفاظت کریں گے اتبعو ما ان ضلع اریک رب اے لوگوں تم پیروی کرو اس قرآن پاک کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ولا تب تب اوم اندونی ہی اولیا اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں اپنے دوستوں کی باتیں نہ مانو قرآن مجیب فقان حمید کی آیت کریمہ اپنے مفہوم میں انتہائی واضح ہے کہ ہمیں اپنے رب کی پیروی کرنی ہے اس کے حکم پر چلنا ہے اور قرآن پاک سے نور لینا ہے اور قرآن کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں دنیا کے لوگوں کی باتیں نہیں ماننی قلیلم تم بہت تھوڑا نصیحت کو مانتے ہو وکم منقد یتین اہ بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں فجا سنا بیاتن پس ہمارا عذاب ان بستیوں پر آیا رات کے وقت او ہوم یا اس وقت آیا جب بستی والے دوپہر کو آرام کر رہے تھے یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ اس سے بالکل غافل تھے اللہ کا عذاب اچانک آیا تمام ان لوگوں کو تمبی ہے کہ جو مال و دولت صحت تندرستی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن وہ یہ غور کرے کہ جب بھی بیماری آتی ہے جب بھی مصیبتیں آتی ہیں تو اچانک آتی ہیں بندے کو اللہ کے غذب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے فما کان داغم اس جا سنا اللہ ان قالو انا کن نہ ہمارا ازام جب بھی ان کے پاس آیا تو صرف ایک ہی ان کی پکار تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم گناہ ہیں ظالم تھے یعنی اب انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو جب انسان پر موت کے لمحات آتے ہیں اور ملک الموت نظر آتے ہیں تو اس وقت وہ گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے جب گرفت ہوتی ہے تو اس وقت وہ بسا اوقات اپنے آپ کو گناہ سمجھتا ہے مگر پھر اس وقت چھٹکارا نہیں ملتا فال نس ال ضرور برور ہم ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے رسولوں کا کہنا کیوں نہ مانا والا نس <الْمُرْسَلِين> اور ضرور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی قوم نے آپ کو کیا جواب دیا یہ سوال و جواب حجت قائم کرنے کے لیے ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے خبیر ہے فلاں نہ قسم نہ علیم علم ضرور ہم انہیں اپنے علم سے بیان کر دیں گے اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ سوال و جواب یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں آگے فرمایا پس ضرور بس ضرور ہم انہیں اپنے علم سے بتائیں گے کہ تم نے کیا, کیا وما اور ہم ان سے غائب نہ تھے ہم تو ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب تھے ہر معاملے کو ہم جانتے ہیں پھر کیا عالم ہوگا ول وزن یوم اس دن امال کا طلنا حق ہے امال کے وزن کئے جائیں گے فمن سقولت موازین ہو بس جس کی نیکیوں کا پلرا بھاری ہوگا فلا اک ہو مل بس وہی لوگ کامیاب ہوں گے وہ خفت موازین ہو اور جن کی نیکیوں کا پلرا ہلکا ہوگا نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے فلا اکلین خسم پس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا بیما کانو بھی آیاتی اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے ہماری آیتوں پر عمل نہیں کرتے تھے مکن کم فل اردے اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں مضبوط ٹھہراؤ عطا کیا زور و طاقت و قوت عطا کی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا فیحا اور تمہارے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے اسباب ہم نے دیے تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی تو ہم نے دی تمہیں پینے کے لیے پانی کی ضرورت تھی تو ہم نے پانی دیا تمہیں اناج اور خوراک کی ضرورت تھی تو ہم نے زمین کو ایسا بنایا کہ وہ اناج اگا سکے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت تھی تو ہم نے آنکھ دی کمانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت تھی تو ہم نے ہاتھ دیے یعنی وجعلنا لکم فیہا فیحا معاش میں ہر وہ چیز داخل ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے لیے گزارا کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں سوچیں اگر آنکھ نہ ہوتی کان نہ ہوتے ہاتھ نہ ہوتے پاؤں نہ ہوتے تو کیا ہم ان دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ذرا سوچیں کہ ساری نعمتیں ہوتی اگر پوری کائنات سے آکسیجن ختم ہو جاتی تو ہم سانس کہاں سے لیتے ساری نعمتیں ہوتی زمین کا پانی خشک ہو جاتا سمندر اور دریا ختم ہو جاتے آسمان سے بارشیں کئی سالوں کے لیے بند ہو جاتی تو بتائیے یہ سونے ہیرے جوائرات ہمارے کسی کام کے ہیں سانس کے لیے آکسیجن نہ ہو پینے کے لیے پانی نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہ خود بج سکتی ہے نہ دوسروں کو بچا سکتی ہے قلیلم ماں تشکرون تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو تم نا شکری کرتے ہو شکر اگر کرتے ہو تب بھی بہت کم کرتے ہو اگر تم شکر کرتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے کہ جو یہ شخص جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے اس پورے رکو میں بے شمار باتیں ہمیں بیان کی گئی ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس پر تباہی کے اوقات آ جاتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے نیکی کے پلرے کے بھاری ہونے کا ذکر ہے اور فرمایا جن کی نیکیوں کا پل ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے اور شکر کا بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے اسی کی فرما برداری اور اسی کا کہنا مانتے ہوئے ایسی کامیاب زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے محبوب بھی راضی ہو جائیں اور قبر و آخرت کے تمام منازل ہمارے لیے آسان ہوں اور نیکیوں کا پلہ بھاری رہے اور بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں محبوب قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب ہو جائے